م وبسم الله ومحمد اللهم ومصلي بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ صدق تو عالا مولانا نلا سید یا رسول والا خلی اللہ وعلا مجاہد اسلام حاجی غلام علی صاحب چشتی مدعا دلو اور آپ کار دی... دی... <تصفح> دی... اور کوشش کے نال بس دی حافظہ والا تحصیل جلال, جلال پور شریف, جلال شریف بزرگان دے مبارک سالانہ مبارک دے تشریف لیا تمام حاضرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ اس موقع وقت دی، ضرورت دے پیش نظر ایک نیا موضوع جناب دے پیش نظر رکھنا اس موضوع کا انمان جس طرح اللہ پاک دا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقینی جنتی نے آپ جو گھر والے پاک گھر والیاں پاک ازواج جب تحرات اسی طرح یقینی جنتی چوتھی اور آخری جگہ لگ رہا ہے کرد لگا کرد لگ جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ ناچیر کا مقصد پورا ہو جائے گا سکولی طبقہ بے لگام بے باغ طبقہ خدا رسول اسلام قرآن السلام مقدس شخصیات نو بھونکنا ان انستے کوئی چیز نہیں اپنے, اپنے تو پچھو جو رقم امداد حاصل کر رہے ہیں ہور کسی میدان مقابلہ نہیں زبان کے میدان چوگے ہیں وہ اپنا فرض اپنی اپنی ایسی حضور ازواج ج متا سیدات طیبہ طاہرہ صدیقہ اما عائشہ پاکر نو بہت غلیظ لفظ استعمال کیتے جانبے نے ایسے ایسے غلیظ لفظ کے زبان پہنچا سک ایک ایک ایک امریکہ ہے کوئی انگریزی کتا او کہ دا نام رکھا دلہ حرام دہ پٹھان ہے افغانی شیعہ شیعہ بھی بکواساتھ کرتا امریکہ وہ تو جو مرضی بہو گی پھر اگو کتے کے بچے سننے ناڑے یہ گلے بتھی لگے وہ نبی دیا گھر والیاں یہ منافق سن سارے صرف سا خدی جا کبران بار کڑھا باقی سب منافق سن حضور نے شادی علاقے قبیلے حضور نے شادیاں کیت تاکہ رشتے رشتہ کی وجہ دشمنی کھٹ جائے دشمنی خٹاو واسطے جب رشتہ لیا جائے خالصنی اسلام کی جب کمزور اور کم علم مطمئن رکھنے اے میں موضوع پارلو سنا رہا ہوں دیکھو او حرام دا کہ کی جاندہ او کہندہ او کافر نے جانمی نے میں موضوع جوڑ رہا ہوں کہ جیو مصطفیٰ کریم خود جنتی نے یقینی طور تھی او میں حضور دے ازواج متحرات یقینی طور جنتی نے اور جو میں بیان کر رہا ہوں میں کیوں میرا دعوی یقینی دلیل یقینی چاہیے سمجھ آئی کہ نہیں میرے دوستو قرآن حکیم رعایت پاک پڑی من سے نبی, نبی اولا, اولا, اولا زیادہ, زیادہ حق دار ہے بالمومنین ایمان آلین من انفروں سے ہم ایمان آلین دیں جاننا تو نبی زیادہ مومن خود اپنے اتنا حق نہیں رکھتے جتنا اللہ دا محبوب حق رکھ واضح مانا احق دوسرا اولاب مطابق مانا بنسی نبی موم دی جان تو بھی قریب مومنا جان اتنا نیڑے ہی جتنا پاک محمد نیڑے. تمام اسلام اولا ما اسلام میں اس گلفاق دو مانے استعمال ہوتا ہے دو اللہ پاک نے النبی اولا اولا بالمؤمنین فرمایا مسلم آخر منافق شامل ہو سک مومن آخنے منافق شامل نہیں طور مسلمان منافک رلیا رہے لیکن منافق مومن نہیں اللہ رسول بار مومن منافق نہیں ہوں منافق مومن <تصفح> تو اللہ فرما ہے کہ نبی بھی بھی بھی بھی قریب تر نبی زیادہ حق دار مومن تو سارے خالص مومن مراد مراد مانا بنے گا خالص مومن زیادہ جان تو اللہ اور جو میں سنا رہا پرانے حکیم سادہ سانا مطلب سمجھا رہا جڑا دنیا دے ہر فرقے کو تسلی اختلافی اختلاف گل نہیں بیٹھ تک اا آہ... خود خود سمجھدار ہوا دار دار دار مقام میں سے سے مزید مزید مزید مزید مزید اللہ دے محبوب تعریف ہو رہی ہے مومنا احسان ہو رہے مقام تاریخ رسول تعریف تاریخ اللہ دا ذکر کر رہا کے رسول اللہ پاک جو اپنے محبوب کی تعریف کر رہا کہ نبی زیادہ حقدار نبی قریب کرے دے تاریف جو کیا پلیتان تاریخ پاکی ہو رہی ہے زیادہ زیادہ آخیا جا رہا وہ جنہ دے زیادہ قریب سے زیادہ حقدار کی آخرا میں جنوب ایج نہ آوے اللہ پاک پاک آپنے پاک محبوب پاک پاک پاک شان ان بیان کرنی سی اور مومنا دے، دے احسان ان سی کہ میرا نبی منافقہ کریب یہ تاریخ میرا نبی منافقہ کے قریب دا ہر مومن سمجھتا ہے جنہوں مومن دی گل ہو رہی ہے وہ حقیقت والے مومن ہو سن سچے ہو سک نبی چار خلیفیا ورگے جنتی ہے اللہ پاک جنہ دے جانا زیادہ حق رکھنے والا اپنا نبی نرمار ہے وہ ہیں خالص مومن فرض کرو پاسے رکھ لو کسے شنزیر دے پتر دی بکواس دے مطابق لیکن دیکھو مولا پکے حق رکھ دے دے زیادہ قریب کوئی نہ تو ہوتے دے تیرے نزدیک ہنکنا تے مومن ہنکا حسن حسین سے مومن نا اللہ فرما رہے چلو مطلب لے لو اللہ فرما رہے جان تو زیادہ محمد کریم ہے حسن حسین کی جان دے زیادہ نیڑے محمد کریم ہے سیدہ خاتون دے زیادہ محمد نو بارہ امام وہ داخل نہیں اللہ جو فرما رہے مومنا دے زیادہ کریب اللہ اس بوگ کے مطابق ارے خلیفیا نو باہر کٹ دکھ دیکن گل نو گنے گنیا یہ جی یہ بھی نہیں تے پھر تیت محمل صحیح حسن حسین اولاد شریف مومن فرما رہے نبی گھر والی رسکتے نے ہزورزدیک اللہ فرما رہے جنہ نبی جان دے نیڑے تیری سمجھ حیدر تر کرارے نے دی گھر پوترا دستے پوتر ایڈے مخلص نے جنہوں اللہ طور ماں فرما دی رہ یہ ماوا پلیٹ پتر کیڑے منہ پا کے آخنا کیونکہ نسل تو ہے نہیں ایک کیا فرمایا جا رہا منتان اللہ فرما نبی حق فر اگو فرما دا. محمد دی. محمد محمد محمد دیا گھر والی ماوا نے ہوں دس جدوں حق, جد حق حس حس رسول ایمان والیاں سے زیادہ بڑنے اللہ رسول گھر وال مطلب قرآن صاف پہ دس جی مومن پاک ماوا تو وقت پاک یہ جی فضیل تقتمراد لے رہا اللہ اکبر قربان جاوا جدو مومن خالص نے انا دیا ماوا تو ود خالص ماوا پلیت پتر خالصے کی <مت toys> بھی بھی مق... بندے پاک نے مومنال جن جن اللہ کا رسولہ اللہ کہا یہ ماما نے ت حقیقت مومنا شان بننی جی ان منافع نہ پاک آخو گے ان یہ میں صرف انتہائی ذہن بندے سمجھے گا کہ جی نبی سید لمبے نبی دیاں گھر والیا ساتھ اولاد سمجھنا بارہ امام نہیں جی سمجھتا نہیں تو تیرا بیڑا کر آکھیا جا رہا ہے وہ کنیاں پاک ہو جی وہ پلیت نے سمجھ نہیں آئی نے پوری ہوئی توجہ ہے اللہ فرماندہ جیتے جھے بھی کوئی مومن ہے نبی قریب نبی زیادہ جیسے نبی گھر والی ہنڈ دیکھو دلیل حیدر کرار حیدر کرار مومن نے حسن حسین مومن نے اولادا مومن نے جڑے صرف یہاں تک ہی عقیدہ رکھ رہے ہیں دی زبان زبان گل کر رہے بندہ مومن نے حیدر کرار مومن حسین جی گھر والی ماوا نے ہوں جومن سمجھنا انہوں نبی دیا گھر والیا مومن مننا پینا اگر اگر اگر اللہ کی خبر ہے اللہ فرما دو ہی جے مومن مومن نے جڑی یہ نہیں کیونکہ اللہ خبر ہے نبی گھر والیاں حیدر کرار حسن حسین اللہ خبر جیوا نہیں پھر بولو بولو بولو گل مٹا لو جی مومن نے وہ ماوا نے جے مومن نہیں پھر وہ تو صرف مومنا مومنا دیا ماوا نے وہ دیاں جا انہاں نو نہ پتر مومن منہ نہ ہومن ہونا ضروری ہے اللہ نے کہہ دیا ماوا نے مومن مطلب اپنے آپ مومن مسلمان رکھا مننا ضروری اللہ نے سا فرما د ربی گھر وال <سؤال> مومنا آپ تافرے سب پڑ مومن نہیں تو قرآن فرماتے مومنا دیا ماوا نے میری ماں نہیں کرار واستے ضروری ہے نبی دبی گھر والوں ماوا منیا جاوے حسن حسین دیا ماوا منیا جاوے بہار بابا دیا منیا جائے نہیں لیکن موضوع جڑا ہے نا خدا عنوان تیم تیم کی دیتا ہے جی میں پاک محمد جنتین یقینی ایم پاک محمد گھر والے پاک نے یقینی دیکھو موضوع کی یہ تو ساکھی سے جگہ سے نہیں سنے آونا تو ان کی پتہ حال اگر کی بیانات اکبر توجہ سونے میں اللہ کا پاک محبوب ذرا برابر شک نے آپ دے سردار چونے گھر والنی کوئی شک نہیں دلی نبی دیا گھر والیا ایمان اتری اتری <mouldy دامے دے> دامے دامے دامے سابت کرتے دلیل رخ کر رہا ہے اللہ کسم اور ذات کری دلیل حضور جنا ایڈی یقینی دلیل حسن حسین پاک پتا نہیں فدو مال بھی کتے رہ اللہ وہ تو اخبار آئیے شبا بیال وہ تو خبر واحد ہے اور اس گل اتفاق خبر واحد تو جنتی ہونا زن ہے نبی دیا گھر والوں کا جنتی ہونا یقینی نبی گھر والیاں مومن دیاں ماوا نے آیت کیوں کسے نے کسی مومن گل کیبی فرانی گھر والی شادی نے فرمایا نبی دیا گھر والیاں مومنا دیا ماما نے اچھی بول امرے ستیا نبی گھر والیا اللہ پاک نے خبر دیتی جر ماں نکاح نہیں ہو سکتا محمد کریم دیا گھر والیا ہمیشہ میں نکاح نہیں آو، آو، نبی نبی توجہ آل سبحان اللہ باغ نے دسیا نبی دیا گھر والیا ماوا جی ماوا سکیا نال نکالدا نہیں سوچ سکے نبی گھر والوں نکالا نہیں سوچ سکو آیا کری ماری ماری توجہ کریمہ کری ضرور کیا مطلب جی سکیاں ماوا نال نکالی ہو سکتے اگر کوئی آخری گل ہالے خدا نے نہیں دسی صاف <تصح> لفظہ مالک نے دوسرا ارشار سنا رسول اللہ انت کے ہوں سے جلو جلو جلو من بعد بعد بعد بعد كان عند الله تکلیف لو مومنا کوئی حق اجازت نہیں کوئی حق نہیں نبی جان کو ہمیشہ ہمیشہ نبی دیا گھر والوں شادی کرو نکاح کرو اے بھی تو حق نہیں اتنے جو اشارہ سوافا اشارہ سی ہمیشہ اللہ پاک نے حکم حکم حکیوں جا رہا ہے بولتے سی نا موتیاں کو لڑی لڑی نال رلتی جائے تو مر آخر پہلو دس دیتری کیوں کیوں کیوں کیوں کی دس دکا حرام کرنا پھر آیت ایک تر سنا پتہ لگ گیا نبی دیا گھر والیاں والیا نکاح نہیں ہو سکتا ہوں پوچھنے سب کیوں نہیں ہو سکتا سمجھاوا جاوا جاوا نارا تقبیر نارا رشتہ نارا اللہ اکبر سبحان اللہ نچی بولو لے کون نے بن جمان رسول محرم راج شماروں حدیث تاریخ سیرت مشہور ہے کہ حضور پاک خصوصاً آن والی گلانے دے بارے بن ہوا اپنی گھر والی نے۔ تیرا حق بن ہے میرے مرن تو بعد کسی شادی نہ پڑھ کے سناوا گا پہلے مطلب سمجھا میری رسول رسول گھر والی اگر میرے جنت رہنا ہے تو پھر میرے بعد شادی کیوں کیونکہ موقع اور جنت مرد نال رہے گی جہا آخری گا شادی نہ کریوںبی ہے دلیل اپنی گھر والی نہیں نبی دیا گھر نو حرام کر دیتا ہے نال نکاح نہیں ہو سکتا کیوں کیتا ہے تاکہ پتا چل جاوے جی محمد پاک جنتی یتی نظر آنا جی شادی کسی ہو گئی وہ تو پتا کوئی نہیں جنت جانا ہے کہ نہیں پھر محمد گھر دلوقتي دلوقتي رہے گا جیدے جیدے جیدے ربی اللہ <سؤال> الله قادل مرادین شیطان تکونی زوجتی فی الجنہ فلا تزوجی فلا فا انل مراد فی الجنہ لے آخری ازواجها فی الدنیا فلیدانک حرم اللہ علیہ عزواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینہو کہنا بعدہ لینہو نازواجو فی الجنہ کتاب نکاح سننے کو نکاح باب خبر توجہ ہے اچھی بول قربان جاوا پھر سمجھانا اور پتہ چلیا نکاہ حرام کیوں کی کیا خدا جی نکاح ہو جنت رہنا سی لیکن تے جنتی ہونا یقینی معلوم نہیں پھر رسول کا بیبیا سن س دا جنتی یقینی ہونا ثابت ہوگا اللہ نے تو پرانے سال فرما دیتا گھر وال ہمیشہ نکاح کر سا تاکہ پتا چل جائے ہر نو جی محمد یقینی گھر والے فرمائی یہ قرآن ہے قرآن کے موٹے الفاظ ہیں نہ کا چیٹا کافی بولو تو صحیح اللہ اس مالک کیا عزت شان بنائی ہزور گھر والیاں والوں اور واقعی حق بنتا سی جی محبوب پلیت سو خرید ہونا نسل بنیا ہونا گلا میرے نہیں کر کافراں کہ میں تسول کے گھر بکواس کرے میں سامنے بیٹھا رہا تیرنا بحث کرتی میرے مل جائے میں صرف رسول کر کے تین قتل کر د رکھی ہو جی رسول نہیں ہونا جنتی نہ یقینی پھر نکاح حرام نہ منافق جنافے دے دشمن سے ادر پھر ایڈی عزت دا خیال فرما ازوا جو نبی گھر وال دشمن ماں نہ فرما دلی دیا پترا ماں کا لفظ ہے دل سر عزت نال بندہ سر فرماؤں دشمن چلو ہوئی سکوت کر لیا پنجر آخر کی لوڑی کہڑی سی رب کچھ بھی نہشمن دشمن دشمن وہ آدھے کسی لکا نکر جی محفوظ رہسلمان جی تو دنیا دیکھا پھر کوئی جما اچھی بولتی گالا پہ گالا کٹتے ہیں اللہ محبوب نحبوب کے کھڑ لوا تلانے کی گل ہاں یہ میرا گسا آ ترگی رت گلا چب شریفات بوکن پیر کتورے بہت چریفی بوکن پیر کتور تم جو سونے آسان گئی گل اگیں چلا ایک جسے جی سنل سہی ہے لسو میں مردوں کی ماں تسان اور وادا, دیکھو, دے اگر مومنا ماں ہو جا کی سیا گند روڑی بھی لکھے فل گلاب دے छोड़ रूड़ी वल हालांकि फुल भी पे ने फुल छोड़ो गुलाब वल जाने ने हालांकि रूड़ी भी पई है पता लगता है तबीयत तबीजत की रंग बी है انشاءاللہ شاء اللہ ان شاء اللہ توجہ بولو دے صحیح ادر ایک سننا روایت بڑی کشتی artists... بڑی میں ہے میں نور و سایا نکا حرام کیوں تاکہ کسی مرد کے نکاح دا اور اور اور اور اور دا سایا دا اللہ, دا اللہ نکاح حرام تاکہ مرد کے نکاح آیت اتر سبب مرد کا نکاح ہے اور تال نکاح ہوں اما پا کے علم رکھتی سنو سمجھا میںردی ماں نکا آرام نہیں رہی ہاں تھی نکاح آرام کی گل نہیں تاستے تاستے صرف احترام ہے امریکہ دیا چتوا اتنے بیٹھ کے بنڈ مران لکھ لان تیرے پڑھن علی بھی آتی کیا تر سان کٹنا چاہ رہے اس گھر مولا رے توجی ماں فرما اتری مردا واسطے وہ مانا جا رب تو مخصر جی وجہ جنتی ہے مانا ہوں بولم رے ریا مانا وجوب احترام وہ تمہارے لیے وجوب استرام ایک ہے حرمت نکال ایک وجوب احترام وجوب استرامر سب دیا ماما نے نکاح حرام ہو رہا صرف صرف مرد دیا ماما کوئی آخفا بن جمان والی تفسیر سنائی میںار بڑا یار ساتی گل <سؤال> بھی کر لینا تو بندہ جہا مولا علی کا سچا ہاتھ حضرت آپ نے فرمایا نے حضور نے دسیا تو آخری لے دنیا تن لگے گا گھوٹ پیو گا فرمان لگے ہوئے جی سورج چڑیا مین علی ہمیشہ آدل بادشاہ اٹھن گئے اجازت نہیں وہ آدل بادشاہ توجہ ہے مار کری جنگ جمل ہو جمال آخر اٹھن حضرت مار روایت کسی آم ستما دی روایت بولو حضرت امار بنی مولا لی عقیدہ عقیدہ ना لگے ना عقیدہ عقیدہ عقیدہ دے, دے دے دھڑے غلط گھر والے پاک سی دا تیے باسی طاہرہ متعلق ہو جاوے حضرت مار بن یاسر نے خطبہ تقریر کی سارا نو بٹا فرمایا یاد رکھو آپ محمد کریم گھر والے نے دنیا بچ اب بول مرے خاص میرے گڑے پکا ری پہ رکھ لوترا تینو سمجھ آ گئی ہے کرار دنیا محمد کریم گھر والے جنت گھر والا ہوں ایک سوال کا جواب د امار بولو مرے کی جواب دیتا چودہ چوت مرا اگریزا پتا سوار بچہ لانا چودہ دے تو بیٹھے سن قسم خدا ہی کر <سلام> گیا نا ہر مذہب پر جتنے ہیں لوچے انہیں سارے محنت سارے سارے سارے کی ہیں ہر شیا ہو گئی کہیں فقیر دی نظر نہ پتا میں کیا بلا जीने जीने जीने जीने जीने मरने का लाल है शेर है लाल है ये मंतकी है नाफल्क भी है چترا ہو سامنے اڑنا جٹ کوئی نہیں چیشی جس تھا بول پہ تلوار تٹ مقابلے خیال کر مارے رب دیکھنا ہے ترے کرارے رہے بچا سہا بھی سوال اٹھنے والا مقابلے چ حق کرمایا اللہ پاسے نسبت رسول ایک پاس فرمان رسول فرمان کے دین والا جو ہے خدا آزما چاہتا نسبت آسا ویخ دیو یا فرمان پاسا ویخ دیو فرمان اس وقت حیدر اقرار نال ہے نسبت والا پاسا سیدہ صدیقہ پاک نال ہے لہذا آزمانا چاہتا ہے سیانے گال مشہور گل مشہور لوہا گرم ہوئے سٹ کم کرتی لوہا گرم ایک سٹ مارا میرے بارے بخ بنے گستا میں امبار بری سر میں نسبت رسول آئے نسبت اماری مقابلے آئے میں سڈنا سبق ملیا ان کہ رسول نسبت نہ وی اسلے وی جس تین نال ہو کوئی گی ہو جا پاک محمد محمد علی سبق محمد سمجھ آئی ہوں بن یاسر تو بھی ثابت ہو گیا سیدہ پاک حضور دیاں گھر والیاں دنیا بچ گھر والیاں نے جنت چی نبی دے گھر بر بر مطلب سنڈی حلالی پورا خیال رکھ اللہ آ گئی یہ سمجھ کوئی نہ موٹی گل جو سمجھانی بس اس اللہ کرم دی جائے گی جمع جمع مالک دی دی انت انت اللہ شان خدمت قبول و تے سد کے